اور جن ہوئے نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے اور بے شک اللہ ہم کو ہے کے ساتھ ہے